محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلیمور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو بہت معاف کرنے والا ہمارے بہت سے گناہوں سے درگزر کرنے والا جو حلیم و بردبار ہے جو عام طور پہ ہمارے گناہوں پہ فوری طور پہ معاخذہ نہیں کرتا اور کثرت سے دو, دو سلام و امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعت اقدس پہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے بہت سارے نام ہمیں بتا دیے اللہ رب العزت کے بہت سے اوصاف اور صفات سے ہمارا تعارف کروا دیا ہمیں بتا دیا کہ ہمارے کون سے ایسے اعمال و اقوال ہیں جن پہ وہ ناراض ہوتا ہے اور کون سے ہمارے ایسے اعمال و اقوال ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنے رب کو رادی کر سکتے ہیں اللہ رب العزت قرآن حکیم میں تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں جن ٹینشنوں کا تمہیں سامنا ہے ان ٹینشنوں کے پیچھے ان مصیبتوں کے پیچھے تمہارے گناہ ہیں آج اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے کبھی سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی دھرنے اور احتجاجات کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا ہونا پڑتا ہے جس سے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے ایک پریشانی سے فارغ ہوتے ہیں دوسری پریشانی انتظار کر رہی ہوتی ہے ایک فتنے سے نکلتے ہیں دوسرا فتنا سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یہی صورتحال گھر گھر کی ہے آج یہ بیمار ہے اور کل وہ بیمار ہے کبھی بیگم کی طرف سے پریشانی ہے اس نے گھر کو عذاب اور جہنم بنا رکھا ہے اور کبھی کسی بیٹے کی طرف سے پریشانی ہے اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور کبھی بیٹی کی طرف سے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس قدر باتیں سننا پڑتی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں کبھی یہ پریشانی کہ میں اپنے بچوں کو دو وقت کا کھانا آسانی سے نہیں دے پاتا بیٹے کی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں پیسہ نہیں ہے بچے روزگار کے تعلق سے پریشان ہیں یہ مصیبتیں یہ ٹینشنیں یہ پریشانیاں انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ سب اللہ پہ ڈال دو کہ میں تو بہت اچھا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور بچے بھی میرے بڑے اچھے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ مصیبتیں آتی ہیں پتہ نہیں کیوں یہ ٹینشنیں آتی ہیں صرف میرے اوپر کیوں آتی ہیں دوسروں کے کی اوپر کیوں نہیں آتی اللہ رب العزت ان اشکالات کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وماساب مصیبت جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور میں تمہیں ہر گناہ پہ نہیں پکڑتا و یاف کثیر تمہارے بیشتر گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں کسی کسی گناہ پہ پکڑتا ہوں اور جس گناہ پہ اللہ پکڑتے ہیں وہاں پہ بھی اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ خیر کا ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس کو جڑکا دیا جائے اس کو جنجوڑا جائے اس کو جگایا جائے تاکہ سنبل جائے توبہ کر لے استقبار کر لے رب کے ساتھ جڑ جائے رب کی طرف رجوع کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبہر بیما کسبت اید الناس لیضیقہم باعت اللذی عملو لعلہم یرجعون کہ زمین پہ جو فساد نظر آ رہا ہے جو مصیبتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو ٹینشنیں ہیں یا اللہ یہ کیوں ہیں فرمایا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اور لوگوں کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے میرے بھائیو اور ابھی ہم پوچھتے ہیں کہ کون سے ہم نے گناہ کر لیے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر مسائب آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں آپ ذرا پورے ملک کا جائزہ لیں دورہ کریں کیا مساجد سے کہیں زیادہ بزرگوں کے وہ مزار آباد نہیں ہے جہاں پہ آ کے لوگ اللہ تعالی کو چھوڑ کر قبر والے کو پکار رہے ہوتے ہیں اس سے بیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں اسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے نام پہ بکرا زیبہ کر رہے ہوتے ہیں اور کئی تو قبر کا طواف کر نہیں ہوتی اور پھر بھی یہ سوال کہ یہ مصیبتیں کیوں پریشانیاں کیوں اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ابھی یہ دنیا ہے ابھی موقع ہے تمہارے پاس سنبھلنے کا ابھی موقع ہے تمہارے پاس گناہ سے توبہ طےب ہونے کا ہم تمہیں اس لیے جنجوڑتے ہیں لعلہم يرجعون تاکہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو تاکہ سرات مستقیم کی طرف واپس آ جاؤ تاکہ ان گناہوں کو چھوڑ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاندار حدیث ہے جس میں آپ نے اسی موضوع پہ گفتگو کی ہے وہ حدیث آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ توجہ درس کی طرف رکھیے گا میں وقتاً فوقتاً درس میں آپ کو جگاتا بھی رہوں گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ مسجد میں حقیقی معنوں میں موجود ہیں یا جسم یہاں پہ ہے اور خیالات کہیں اور ہیں اس حدیث تو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے انہیں کہتے ہیں امام ابن ماجہ حدیث کو شیخ المانی رحمہ مح اللہ نے حسن دردے کا قرار دیا ہے حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر المہاجرین سن ادب تلی تم بہن و آؤد ہی کہ پانچ جرائم ہیں پانچ گناہ ہیں اگر تم لوگوں نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا اگر ان گناہوں میں تم واقع ہو گئے اگر تم ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اترے گا اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمہیں ان پانچ گناہوں سے محفوظ رکھے بچا کر رکھے <متحسن> یہ دعا کس نے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے <متحسن> وہ کون سے پانچ گناہ ہیں آپ نے فرمایا <متحسن> لم قط حو بیہ اللہ فشا فیم ول او جا اللہ فی الحیم الدی نمگو کہ اگر کوئی قوم بے حیائی کا ارتکاب کرے فحاشی کا ارتکاب کرے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ بے حیائی کا ارتقاب سر عام ہونے لگے علانیاں طور پہ ہونے لگے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے فرمایا پھر اللہ رب العزت اس قوم کو تعاون کی بیماری میں اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ جو بیماریاں ان کے آبا اجداد نے سنی بھی نہیں ہوں گی میرے بھائیو یہ پہلا جرم ہے بے حیائی بے غیرتی فحاشی اب لیجیے جائزہ اپنے پورے ملک کا لیجیے جائزہ اپنے ملک کے اداروں کا یونیورسٹیوں کا کالجوں کا سکولوں کا اور لیجیے جائزہ اپنی میڈیا کا ٹی وی چینلز کا اپنے ملک کے ڈراموں کا اپنے ملک کی فلموں کا اور دیکھیے فحاشی کے لحاظ سے وہاں پہ کیا صورتحال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دوسری حدیث میں کل امتی معافن اللہ المجاہرین. کہ میری ساری امت کو معافی مل جائے گی ملنے کا امکان ہے ملنے کی امید ہے لیکن اس مجرم کو معافی نہیں ملے گی جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرے اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے علماء کے نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں نمبر ایک کہ آپ لوگوں کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا بھی بے شرم بے حیا اور وہ معاشرہ جن میں رہ کر وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے وہ بھی بے شرم ہے اسی لیے تو اس کو ضرورت ہو رہی ہے اور دوسرا اس کا مفہوم علما کے نام نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں گناہ کریں بے حیائی کا ارتکاب کریں اور اللہ تعالی آپ پہ پردہ ڈال دیں آپ کے گناہ کا کسی کو علم نہ ہو اور آپ خود ہی گلی محلے کے چوک میں کھڑے ہو کے نوجوانوں کو بتا رہے ہوں کہ رات میں نے یہ چند چڑھایا ہے کیا آج آپ میڈیا پہ ایسے انٹرویو نہیں سن رہے جن میں لڑکی بڑی دلیری کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ فلان لڑکا بس اس کے ساتھ میری دوستی تھی بس دو سال رہی ہم ایک ساتھ رہے اور اس کے بعد میرا اس کا نباہ نہیں ہو سکا تو میں نے دوستی توڑ دی دو سال تم ایک جگہ رہتے رہے تنہائیوں میں رہتے رہے ایک مکان میں رہتے رہے ایک کوٹھی میں رہتے رہے اور سیر و سیات کے لیے ایک ساتھ جاتے رہے اور کتنی جرت کے ساتھ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرا دوست تھا اور کچھ نہیں آج ہمارے ہاں جو لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے منگنی کے بعد اس کا جائزہ لے ابھی نکاح نہیں ہوا اور لڑکی لڑکے کو مکمل آزادی مل جاتی ہے والدین کی طرف سے ایک ساتھ مری جا رہے ہیں ایک ساتھ اسلام آباد کی سیر کریے جا رہے ہیں کیوں جی دی تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے شادی سے پہلے ہی کہ شادی کے بعد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ کیا ہے یہ شریعت کا جنازہ نہیں نکال دیا گیا یہ اس دین کو ماننے والے کہہ رہے ہیں جس دین میں یہ کہا گیا تھا کہ جب لڑکی تنہا بیٹھی ہو اور آپ اس کے محرم نہ ہوں آپ کو اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اپنی خالہ کی لڑکی کے ساتھ ماموں کی لڑکی کے ساتھ چچا کی لڑکی کے ساتھ اپنی سالی کے ساتھ اپنی بھابھی کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول علی اسلاتوں وسلم آپ کا ان لڑکوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو لڑکی کے سسرال کی طرف سے رشتہ دار ہیں یعنی کہ خامن کا بھائی خامن کے کزن تو فرمایا تھا نبی علی اسلام نے الموت الحمدل موت وہ لڑکی کے لیے موت کی حیثیت رکھتے ہیں وہ لڑکی کے لیے تباہی کا پیغام ہے جیسے آپ موت سے بچتے ہیں کرن سے بچتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں سے بچ کر رہنا ہے دین اسلام نے مسلمانوں کو بے حیائی سے بچانے کے لیے بدکاری سے بچانے کے لیے کہا تھا کہ ان راستوں پہ بھی نہیں چلنا جو بے حیائی کے راستے نہیں ہے لیکن بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے ہیں خود بے حیائی نہیں ہے لیکن بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا ولا تک سنہا سنا کے قریب بھی نہیں جانا بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا یعنی کہ وہ راستہ اختیار نہیں کرنا جس کا نتیجہ ایک دن کے بعد ہفتے کے بعد مہینے کے بعد سال کے بعد بدکاری کی شکل میں نکلے گا آج فیس بک پہ ٹویٹر پہ لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں یہ کیا ہے یہ راستہ کہاں جاتا ہے اس راستے کا انجام عام طور پہ کیا ہوتا ہے اس راستے کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے دین اسلام تو وہ پاکیدہ دین ہے کہ بڑی سختی کے ساتھ کہا گیا تھا بخاری مسلم کی حادیث ہیں کہ لڑکی کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں منع کیا گیا تھا ایک لڑکی ڈیرا غازی خان سے لاہور جانا چاہتی ہے اسلام آباد جانا چاہتی ہے اور ایسی بس میں جا رہی ہے جس میں مثال کے طور پہ آگے لڑکیاں بیٹھتی ہیں پیچھے لڑکے بیٹھتے ہیں اس سفر کی اجازت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کالج کی طرف سے جائے گی مری کی سیر کے لیے اسلام آباد کی سیر کے لیے اور پوری بس میں صرف لڑکیاں ہی ہوں گی اسلام کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے کہ اجازت نہیں ہے اگر اس بس میں پینتالیس سیٹیں ہیں پینتالیس بچیاں جائیں گی تو پینتالیس محرم بھی ساتھ ہونے چاہیے نبی علی اسات و اسلام نے کہا تھا ہر وہ عورت جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور آخر پہ ایمان ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث پیان کی ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور میری وائف نے میری بیگم نے حد کے لیے جانا ہے تو کیا میری بیگم کو اس مجبوری کی حالت میں حد جیسا مقدس سفر کرنے کی اجازت ہے اور میرے بھائیوں میرا آپ سے سوال ہے کہ صحابی کی بیگم نے حد کا سفر کن کے ساتھ کرنا تھا اور صحابیوں کے ساتھ کرنا تھا نا اللہ کے ولیوں کے ساتھ کرنا تھا نا اور کافلے میں عورتوں نے بھی ہونا تھا یہ نہیں ہے کہ قافلے میں عورتوں نے نہیں ہونا تھا گویا کہ صحابہ کرام مردوں کے ساتھ اور صحابہ کرام کی بیویوں اور مئو اور بہنوں کے ساتھ سفر کرنا تھا لیکن محرم کا سفر میں ہونا اتنا ضروری ہے کہ نبی ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو اور اپنی بیگم کے ساتھ حج پہ جاؤ اسے حج کراؤ حج جیسا پاکیدہ سفر صحابہ کلام جیسے ولیوں کے ساتھ جید نہیں صحابہ کلام کی بیویوں کے ساتھ جائید نہیں تو آج کے زمانے میں فتنے کے زمانے میں بے حیائی کے زمانے میں فحاشی کے زمانے میں بدماشوں کے زمانے میں ایک عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے اگر حج عمرے کے لیے سفر کرنا جائید نہیں تو شاپنگ کے لیے سیر و سیاحت کے لیے محرم کے بغیر سفر کی اجازت کیسے مل سکتی میرے بھائیو سوچئے آج ملک کی صورتحال کیا ہے سوشل میڈیا کا جائیداد لیجئے ٹی وی چینلز کا جائیداد لیجئے اور اچھے بنے سمجھدار والدین اپنی بارہ سال کی بچی کو دس سال کی بچی کو نیٹ والا موبائل دے دیتے ہیں حالانکہ یہ موبائل میرے جیسے بابے کے لیے بھی خطرناک ہے جس کی شادی ہو چکی جس کے بچے ہیں اس کے لیے بھی خطرناک ہے اور آپ اس معاملے میں اعتماد کرتے ہیں اپنی بارہ سال کی بچی پہ آپ اعتماد کرتے ہیں اپنے دس سال کے بیٹے پہ آپ اتنے بولے والے ہیں کیا آپ اس دنیا میں نہیں رہتے آپ کو نہیں پتا اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو میرے بھائیو نبی علیہ اشراۃ وسلام نے خبردار کیا تھا کہ جب کسی قوم میں فہاشی کا ارتکاب ایلانیہ ہونے لگے اور اس معاملے میں شرم و حیا باقی نہ رہے تو پھر وہ قوم ایسی مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے جو مصیبتیں اور بیماریاں پہلے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوتی اور ایسا ہو رہا ہے کہ عجیب و غریب بیماریاں سامنے نہیں آ رہی یہ کرونا کس نے سنا ہوا تھا جی بیٹا چائنا سے آیا ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں ہمارا کیا قصور ہے ہم تو بے شرم نہیں ہیں ہم تو بے حیا نہیں ہیں ہمارے گلوں میں تو الحمدللہ للہ موجود ہے اللہ تعالی کہتے ہیں وط تقو فتنسی آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے آپ <سلام> کہتے ہیں میرے <سلام> بچے ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا عذاب آتا ہے پھر وہ مجرموں تک محدود نہیں رہتا وہ ظالموں تک محدود نہیں رہتا اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو خود اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتے لیکن اس جرم سے روکتے بھی نہیں دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نماتے ہیں کہ ولم اللہ بس و شدت میرے وجور دھیان سے آپ کہتے ہیں کہ حکمران بڑے گندے ہیں حکمران کو اچھا نہیں مل رہا حکمرانوں نے ملک کا بیڑا گر کر دیا ہے اور یہ باتیں کر کے بڑی خاموشی سے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں قصور سارا کن کا ہے حکمرانوں کا سارا قصور پیپلز پارٹی کا زرداری کا نواز شریف کا عمران خان کا میں میں بالکل ٹھیک ہوں نبی علی سعد اسلام اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں کہ سالی کیوں ہے آپ کا ملک زری ملک ہے گندم باہر سے کیوں خریدنا پڑتی ہے آپ کا ملک زری ملک ہے پیاز باہر سے کیوں خریدنا پڑتا ہے آلو دوسرے ممالک سے کیوں لانا پڑتے ہیں اور حالات اتنے خراب کیوں ہیں ظالم حکمران کیوں مسلط ہیں فرمایا اس لیے کہ تم ماپ توول میں کمی کرتے ہو کیا کرتے ہو ماپ تول میں یہ جو پھل بیچ رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں اس کو حال بیچتے ہوئے ڈنڈی مارنے کا حکم زرداری صاحب نے دیا جی آپ کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے آپ کیا ہے غریب آدمی میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ برا حال غریب آدمی کا کیوں وہ جو امیر آدمی ہے وہ دنیا میں جرائم کر رہے ہیں لیکن یاشی بھی کر رہے ہیں آہت میں کیا ہوگا وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دی لیکن کم از کم دنیا میں تو یاشی کر رہے ہیں نا اور یہ غریب آدمی پانچ وقت کی نماز میں نہیں پڑتا اور ریڈی لگاتا ہے اس میں جتنی ہیرا پھیری کر سکتا ہے کرتا ہے کوشش ہے کہ گندا پھل میں بیچ دوں اچھا ریڈی پہ پڑا رہے جبکہ کہ آپ کے نبی نے کیا حکم دیا تھا آپ کے نبی علی اشلاط وسلام مارکیٹ سے گزرے بازار سے گزرے اور ایک آدمی گندم بیچ رہا ہے آپ نے مارکیٹ کا جائزہ لیا گندم میں ہاتھ ڈالا آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا تر ہو گیا آپ نے گندم بیچنے والے سے کہا یہ کیا ہے کہنے لگا اللہ کے رسول علی والسلام یہ بارش آئی تھی بارش کا پانی ہے اب اپنی طرف سے اس نے ادر پیش کر دیا ایسے ادر یہ ریڑھی والے پیش کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اگر بارش آئی تھی تو گیلی گندم کو اوپر کرو تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو سکے کہ نیچے والی گندم گیلی لیکن آج یہ جب ریڈی لگاتے ہیں کبھی دیکھا آپ نے پھال کا وہ حصہ جو خراب ہے وہ اپنی طرف اور گاہ کی طرف کون سا حصہ جو چمک رہا ہے اور کہتے ہیں جس جی آپ کے اسٹیکر بھی لگا دیتے ہیں جبکہ بطورے مسلمان میں جب پھل بیچ رہا ہوں آنے والے کو چاہیے میں خود بتاؤں کہ میرا یہ پھل جو ہے یہ خراب ہے ادھر بھی داغ ہے ادھر بھی داغ ہے اس کو پتا چلے یا نہ چلے مجھے خود بتانا چاہیے اور یہ صرف ریڈی والوں پہ چڑھائی نہیں ہے یہ ایک مثال دی ہے پلاٹ بیچنے والے پراپی کا کام کرنے والے گاڑیاں بیچنے والے موٹر سائیکل بیچنے والے یہ پیغام سب کے لیے ہے میرے لیے ہے آپ کے لیے ہے آپ پلاٹ بیچ رہے ہیں اور پلاٹ بیچتے ہوئے اس کی خوبیاں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور کئی خوبیاں اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور جو اس میں ایپ ہے وہ آپ بتاتے نہیں جبکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ خود بتاتے کہ میں یہ مکان اس لیے بیچ رہا ہوں کہ اس گلی محلے میں گیس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے یا یہاں پہ میٹر لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے یا یہاں پہ پیچھے نالا ہے اس کی بدبو آتی رہتی ہے یہ مسائل بتائیں خود وہ پوچھے نہ پوچھے آپ خود بتائیں کیونکہ اللہ کے کی رسول علیہ السلام نے کہا تھا گندم میٹنے والے تھے کہ من گشا فلائی سمنا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے مسلمان کی بے بڑی صاف ستھری ہوتی ہے یہ گاڑی میں بیچ رہا ہوں اس میں یہ بھی خرابی ہے اس میں یہ بھی خرابی ہے اس میں یہ بھی خرابی ہے ٹھیک ہے. ہے قیمت ایک لاکھ کم ہو جائے گی دو لاکھ کم ہو جائے گی لیکن جتنا پیسہ آئے گا اس میں بڑی خیر ہوگی بڑی برکت ہوگی بقیت اللہ خیر اللہ ان کو مؤمنین لیکن یہاں پہ ہادیوں کا نمازیوں کا یہ حال ہے کہ ان میں سے کئی جھوٹ نہیں بولتے لیکن عیب وہ بھی نہیں بتاتے کہتے ہیں آپ کے سامنے ہے خدا آپ دیکھ لیں حالانکہ پتہ ہے کہ اس میں عیب کیا ہے پتا ہے کہ اس میں کمزوری کیا ہے نہیں بتائیں گے آپ کہیں گے کہ میں تو گاڑی نہیں گاڑیاں بھی نہیں بیچتا پراپرٹی کا کام بھی نہیں کرتا ریڑھی بھی نہیں لگاتا گفتگو مجھ سے نہیں ہو رہی نہیں گفتگو ہر ایک سے ہو رہی ہے کیونکہ کبھی کبھار تو آپ بھی کوئی نہ کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں یہ گفتگو ہے میں سب سے پہلے اس گفتگو میں مخاطب ہوں اس کے بعد آپ بھی مخاطب جب آپ کسی چیز کو معاف کر دیں تول کر دیں تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے میری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہزار گرام کی بجائے کتنا دوں نو سو پچاس اور ایسی چیزیں آپ کو ایسی مثالیں پاکستان میں کثرت سے ملیں گی کہ پیکٹ پہ لکھا ہوگا ہزار گرام جب آپ تولیں گے تو کتنا ہوگا نو سو پچاس یعنی کہ بڑی جرد کے ساتھ دلیری کے ساتھ سب کے سامنے لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور سارا قصور کس کا جی زرداری کا سارا قصور کس کا جی نواز شریف کا عمران خان کا انہوں نے کہا آپ سے یہ یہ کام کریں آپ کہتے ہیں کہ بڑے ٹھیک ہو جائیں حکمران ٹھیک ہو جائیں تو پبلک ٹھیک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خراب ہوئے ہو تو میں نے تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کیے وکدالی بَعْدَ مینا بادم بیما کا نویک سبون لوہوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم ظالموں پہ ظالموں کو مسلط کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفنے کام اوہم ابون یو میں ہلاکت ہے ان کے لیے یہ معمولی جرم نہیں ہے آپ شاید اس کو معمولی سمجھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے ہلاک ہو جائیں گے وہ لوگ جو ماپ تول میں کمی ہی کرتے ہیں جنہوں نے جب مال کسی سے لینا ہو ماپ کر یا تول کر تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دینا ہو تو تب پھر ہی سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ انہوں مبعوثون کہ انہیں ایک دن قبروں سے اٹھایا جائے گا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا حساب کتاب ہوگا لیم اس دن یہ پچاس گرام تو یہاں بچائے تھے رودے قیامت پورے کرنا مشکل ہو جائیں گے یہ جو کیلے بیچتے ہوئے ایک درجن کا ریٹ بتایا تھا اور چلاکی کرتے ہوئے درجن کی بجائے گیارہ دیے تھے یہ ایک کیلا رودے قیامت پورا کرنا مشکل ہو جائے گا اور کسی آفس میں کام کرنے والے میرے بھائی کسی سکول میں مدرسے میں پڑھانے والے میرے بھائی تیری ڈیوٹی آٹھ گھنٹے تھی تو آٹھ گھنٹے کی سیلری لیتا رہا اور پڑھاتا کتنے گھنٹے تھا چھ گھنٹے ایک گھنٹہ شروع میں لیٹ ایک گھنٹہ پہلے چلے گئے اور درمیان میں بھی موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سکول میں پڑھا رہے ہیں مفت کی تنخواہ لے رہے ہیں بچے خراب ہو رہے ہیں تعلیم کا بیڑا گھر کو رہے ہیں؟ آپ کو کوئی پرواہ یہ بچے آپ کے پاس امانت تھے ان کی تربیت آپ نے کرنا تھی زراری نے نہیں کرنی تھی نواز شریف نے نہیں کرنی تھی عمران خان نے نہیں کرنی تھی میں بار بار ان کا نام کیوں لے رہا ہوں اس لیے کہ ہم ہر جرم ان پہ ڈال کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا عظیم دن ہے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر اس کے لیے تیار ہو جاؤ فرمایا یہ وہ دن ہے نبی علی اسلاد اسلام فرماتے ہیں جب سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کسی کا پسینہ تخلے تک کسی کا گھٹنے تک کسی کا کمر تک کسی کا منہ تک کسی کا کان کے درمیان تک اور پھر آپ نے یہ ایت پڑی کہ یو میقو مناسب لوگوں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے رب کو حساب دینا ہے نبی علی السلاط والسلام تیسرا جرم بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے ازمش آتی ہیں سیلاب آتا ہے مصیبتیں آتی ہیں ولم یم نہ ہو زکات ام کہ جب کوئی قوم زکات دینے سے انکار کر دے تو اللہ منی القترہ منسما کیا ہوتا ہے بارش روک لی جاتی ہے رحمت کی بارش نازل نہیں ہوتی وقت پہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے فصلوں کو تب بارش نازل نہیں ہوتی بارش روک لی جاتی ہے بارش نازل ہو بھی تو رحمت کی بارش نازل نہیں ہوتی عذاب کی نازل ہوتی ہے اور فرمایا جو تھوڑی بہت وہ بارش نازل ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہے وہ تمہاری وجہ سے نازل نہیں ہوتی وہ جانوروں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے یہ جانور نہ ہو تو اللہ تمہاری اوپر بارش بالکل روک دے بند کر دے زکات نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے آپ جائیداد لیں اپنا اپنا ہمارے مابین اکثر لوگ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر زکات واجب ہی نہیں ہے کبھی سوچا ہی نہیں کہ زکات لینا تیرا حق نہیں ہے تیرا اتنا مال ہے تیرا حق یہ کہ زکاة دے زکات کا نصاب کیا ہے جی کوئی بھائی بتائیں گے ساڑھے باون تو لے چاندی کیا قیمت بن رہی ہے اس کی اس سال اسی ہزار روپے کے قریب ہے جس کے گھر میں اسی ہزار ہے اس کے اوپر زکاة واجب ہے لیکن ہم سمتے رہتے ہیں نہیں میں تو زکوت لینے کا ہی حقدار ہوں زکات دینے والے سے ہم سمتے کو اور مخلوق ہوتی ہے آپ کی بیگم کے زیورات کتنے ہیں ان کی زکات کیوں نہیں دیتے بیگم کو خبردار کیوں نہیں کرتے کہ یہ تیرا سونا میرا نہیں ہے کیونکہ تیرے والدین کی طرف سے ہے تو اس کی مالک ہے زکات دو اور اگر تم دینے کی استاد نہیں رکھتی ہو تو مجھ سے کہو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں لیکن زکاعت دینی ہوگی ہماری عورتوں کے زیورات دس تولے پندرہ تولے بیس بیس تولے گھر میں پڑے رہتے ہیں دس, دس سال کوئی زکات نہیں دیتا اور پھر کہتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں برکت کیوں نہیں ہے جبکہ زکوٰۃ نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کیا تھا ان پہ تلواریں چلائی تھی جنہوں نے زکوات دینے سے انکار کر دیا تھا عمر فاروق کہنے لگے کہ آپ ان سے کیسے لڑیں گے یہ کلمہ پڑھتے ہیں یہ مسلمان ہیں یہ توحید کے اوپر ہیں آپ کیسے ان پہ تلوار چلائیں گے ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس آدمی سے بھی لڑوں گا اس سے بھی جہاد کروں گا اس پہ بھی تلوار چلاؤں گا جو زکات کی شکل میں بکری دے لیکن بکری کی وہ رسی نہ دے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دیا کرتا تھا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے نماز پڑھے زکات نہ دے میں اس سے لڑوں گا یہ اسلام کا حق ہے یہ کلمے کا حق ہے چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ, ولم اللہ سلط اللہ من بعد ما کہ جب لوگ اللہ کا عہد تو اللہ کے رسول علی السلط کا عہد توڑ تو اللہ تعالی باہر سے ان کے اوپر کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے تو باہر سے آنے والے ان کا کوئی نہ کوئی مال لوٹ کر اور قبضہ کر کے لے جاتے ہیں ہاں جی اللہ کا کوئی عہد تو نہیں توڑا کبھی آپ نے اللہ کے عہد کی کئی شکلیں ہیں آپ کے ملک میں کسی ملک کا کوئی آدمی ویزا لے کر آتا ہے اب آپ نے اس کو عہد دے دیا ہے کہ ہم نے تمہیں ویزا دے دیا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے ہمارے ملک میں تو سیو ہے محفوظ ہے لیکن آپ دین کے نام پہ اس پہ حملہ کرتے ہیں اس کو قتل کرتے ہیں اور یہ سمتے ہیں کہ ہم نے جہاد کر لیا ہم نے چار امریکی مار دیے چار ہم نے برطانیہ کے مار دیے دو روس کے مار دیے ارے اللہ کے بندے تم نے اسے ویزا دیا ہے یا تو ویزا نہ دو اعلان کرو کہ آپ اور ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں ہمارا تم سے اعلان جنگ ہے عہد دینے کے بعد امان دینے کے بعد ویزا دینے کے بعد انہیں قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے فرماتے ہیں نبی علی اسلط اسلام جو کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس کے ساتھ عہد ہو چکا ہو معاہدہ ہو چکا ہو وہ رودے قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونک سکے گا اللہ کا عہد تھا اللہ سے آپ نے عہد کیا تھا اشحد اللہ اللہ یا اللہ میں ہمیشہ تیری عبادت کروں گا اور عبادت میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا پھر آپ نے کیا کیا پھر آپ نے قبر والوں سے دعائیں کی اور دعا عبادت ہے قبر والے کی آپ نے عبادت کی وعدہ اللہ سے کیا تھا کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا قبر والے کے نام پہ آپ نے بکرے ذبا کیے اور ذبا کرنا عبادت ہے اللہ سے وعدہ کیا تھا تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے پھر قبر والے کے نام پہ بکرا ذبا کر کے اسے اللہ کا شریک بنا دیا آپ نے عہد کیا تھا اور کہا تھا اشد محمد الرسول اللہ کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو رسول ماننے کا مطلب کیا تھا آپ اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ میں جناب محمد کو اللہ کے رسول مانتا ہوں یعنی کہ جو بھی آپ آڈر دیں گے میں مانوں گا جس چیز کو آپ حرام قرار دیں گے میں اس سے دور رہوں گا جو بات آپ بتائیں گے میں اس میں آپ کو سچا جانوں گا اور اللہ کی عبادت آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کروں گا پھر آپ نے بدعات نکال لی آپ کے دین میں اضافے کیے کبھی عید میلاد النبی علیہ سلاد اسلام کے نام پہ کبھی دس محرم کو یوم ماتم منا کر کبھی کبھی گیارہویں نکال کر اور کبھی نماز سے پہلے اونچی آواز سے نیت کر کے طرح طرح کی بتیں آپ دین میں داخل کرتے رہے نبی علی السلام کے دین کو بگاڑتے رہے اس میں اضافے کرتے رہے کہاں گیا وہ آپ کا وعدہ کہ میں عبادت اللہ کی وہ کروں گا جو نبی علیہ السلام کی شریعت میں موجود ہوں گے آپ نے کہا تھا کہ جو بھی اللہ کے رسول بتائیں گے اس میں میں آپ کو سچا مانوں گا اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سے پہلے عیسا علیہ اسلام نازل ہوں گے آپ کئی کی کی باتوں میں آ کے غامدی جیسے لوگوں کی باتوں میں غامدی کہتے رہے عیسا علیہ اسلام نہیں آئیں گے اللہ کے رسول نے کہا تھا دجال آئے گا انسان ہوگا فتنہ ہوگا عیسا علیہ اسلام اسے قتل کریں گے پوری زمین کا چکر لگائے گا اور آپ نے کہا کہ نہیں وہ کوئی حقیقی انسان نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شر بڑا عام ہو جائے گا تو کہاں گیا اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا عہد میرے بھائیوں پانچویں نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے حکمران تمہارے جج تمہارے کادی تمہارے چودھری تمہارے قبیلے کے سربراہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اور فیصلہ اپنی عقل کے مطابق کریں اپنے خیال کے مطابق کریں اپنے رواد کے مطابق کریں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کر دے گا دشمنیاں ڈال دے گا آپس میں ہی لڑتے رہیں گے ہاں جی آج جائزہ لے لیا آپ کے فیصلے کس کے مطابق ہو رہے ہیں عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج انگریزی قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور جب باری آتی پنچایت کی قبیلے کے سربراہ کی وہ اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا نہ اس کو حادیث کا علم تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ امت کا تقسیم ہو جانا آپس میں اختلاف کرنا یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا تھا اختلاف کہ امتی امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے نہیں یہ من گڑت روایت ہے جھوٹی روایت ہے قرآن کہتا ہے بال یزالو مختلف مربک اللہ کی رحمت ان پہ ہے جو اختلافات کا حصہ نہیں بنیں گے اور جو اختلافات کا حصہ بنیں گے تقسیم کا شکار ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں میرے بھائیو یہ نبی علی السلاط اسلام کی ایک حدیث ہے اور ایسی کئی احادیث ہیں جن میں آپ نے وہ جرائم بتائے ہیں جن جرائم کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ سزا دیتا ہے اللہ کا ذا پایا کرتا ہے لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو سزا دیتے ہیں اس امت پہ عام عذاب کبھی بھی نازل نہیں ہوگا لیکن لگتے رہیں گے اللہ جھنجھوڑتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ امت سنبھل جائے توبہ کر لے گناہ چھوڑ دے سرات مستقیم پہ لگ جائے توحید کے راستے پہ آ جائے پانچ وقت کی نماز ادا کرے رمضان کے رودے رکھے کبیرہ گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے حلال کھائے اور حرام سے بچے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جرائم سے بچنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کریں ہم مساجت کو آباد کریں مدارس کے ساتھ تعاون کریں یتیموں کا خیال رکھیں بیواؤں کا خیال رکھیں اور اللہ کی سے بعد اللہ تعالی ہم سب کو شفا دے یا اللہ, بائی اللہ بائی سب کو آفیت بائی دے یا اللہ سب کو تندرستی دے یا اللہ جو فوت ہو چکے بائی ہیں بائی ان کی قبریں منور فرما ان کی قبریں کشادہ فرما ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نادر فرما حافظ کریم صاحب کی خالہ فوت ہوئی ہیں اللہ ان کی بھی بخش فرما ان کی بھی قبر منور فرما اور دیگر ہمارے رشتہ دار جو پہلے فوت ہوئے قریب میں فوت ہوئے اے اللہ ان سب کو جنت میں اللہ مقام نیت فرما یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک سے تمند اولاد نیت فرما یا اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا یا اللہ جب موت دینا ایمان پہ دینا اسلام پہ دینا توحید پہ دینا یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اسلام اور مسلمانوں کو یا اللہ ایک کر دے یا اللہ کفار کو تباہ و برباد فرما یا اللہ اسلام کو ان پہ غلبہ نیت فرما یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ جنہوں نے یہ مسجد قائم کی تھی ان کی قبریں منور فرما اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور جو ان کے بعد اس مسجد کو وسعت دیتے رہے اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے رہے اور کر رہے ہیں اس کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں محنتیں قبول فرما ان کو باعث خیر, باعث برکت منع. ان کی پریشانیاں دور فرما و خدا الحمد للہ رب المین ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فون سبسکرائب کیجیے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت جی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ